الحمدللہ الحمد للہ, الحمد للہ وسلام للذین اما باد من مینشی پانی بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين لو آل تبارک و تالا پیشان حبی بے ہی محبر آ میرا ان ملا اکت ہو یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلام لئی کوالہ علی کاب حبی بلاسل تو سلام علیہ کا سیدوللہ وسلم عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ يَا سَيَّدِي يَا نَبِي <اللَّه> برامی قدر آج اسلامی تاریخ کی اسلامی تاریخ کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہے اور چاہیے تو یہ کہ اس تاریخ کو مسرت کے انداز میں منایا جائے اس تاریخ کو ایسے طریقے سے منایا جائے کہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ آج مسلمانوں کا سال جو ہے شروع ہوا ہے پوری دنیا میں دہشت پھیل جائے کہ مسلمان کس دوم سے سال کی ابتدا کر رہے ہیں لیکن کیا کریں جو ہی مسلمانوں کے سال کی سال کا ابتدا ہوتا ہے تو پھر یہودی نواز اور یہودیت سے پروان چڑھنے والا فرقہ جس کی اصل ہی یہودی ہے ابن سبا یہودی کی مانوی اولاد اس دن جناب ماتم شروع کر دیتی ہے اور دنیا کے خطوں پہ جہاں جہاں وہ آباد ہیں کالے جھنڈے لگا کر سو کی علامت جو ہے وہ مناتے ہیں بازاروں میں کوچوں میں, میں کالے جھنڈے لگا کر پٹہ کٹی کے ساتھ ماتم کے ساتھ رونے پیٹنے کے ساتھ مسلمانوں کے سال کی ابتدا کرتے ہیں بظاہر اپنے آپ کو یہ مسلمان کہلوانے والے بظاہر اسلام کا لبادہ اڑنے والے یہ نام نہاد مجوسی یہودی اگر کسی کی دل سکنی ہو تو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں لیکن حقیقت بات کہہ رہا ہوں یہ اپنے دل میں وہ بوگل کی آگ لیے ہوئے اس سال کی ابتدا کرتے ہیں یقین کر لیجئے گا کہ ان کا اہل بیت نظام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ ہی یہ اہل بیت ہیں نہ ہی ان کا کوئی تعلق ہے آپ تریس کا غور سے مطالعہ کیجئے گا تو جس ہستی کا ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں آج انہیں کے ہاتھوں سے ایران پتا ہوا تھا دنیا جانتی ہے انہوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی انہوں نے یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہاں اسلام کا جنڈا گاڑ دیا تھا کیا یہ بات غلط ہے اس بات میں کوئی شک نہیں اور ہوتا بھی کیوں نام کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کی زبان ترجمان سے نکلا تھا صحیح حدیث ہے میرے آکا علیہ السلام نے فرمایا ایزا حالاک فلاں کئی سارا بادہ کسرا فلا کس را بادہ ہی <اللہ> میرے نبی علیہ السلام کی زبان ترجمان سے یہ الفاظ نکلے تھے جب کیسر ہلاک ہو گیا تو پھر کوئی دوسرا کیسر نہیں جب کسرا ہلاک ہو گیا تو پھر کوئی کسرا نہیں تو صحابہ کو قسم کھا کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نوزہ سبیل مجھے قسم ہے اس کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے اے صحابہ میں تمہیں اس کے خزانے جو ہے اللہ کی میں تقسیم کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور میرے آتا علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہوئی اس لیے وہ صحابہ کے ہاتھوں ہی ایران پتہ ہوا ایران کے اینٹ سے اینٹ بجا دی ایران کے خزانے اللہ کے راہ میں تقسیم ہوئے لیکن یاد رکھ لیں جو ہی ایران پتا ہوا تو وہ قوم جو مسلمان نہیں تھی وہ قوم جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ قوم جو اسلام سے بالکل باہر تھی یکا یک وہ اتنی مہب کیسے بن گئی اور انہوں نے سب سے پہلے جو قبضہ کیا اہل بیتے عزام کے گھروں کی طرف چکر لگانے شروع کر دیے کیونکہ ان کا یہ لوگ جو ہیں جو لوگ ایرانیوں کو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں جو نہیں جانتے سن لو دنیا میں سب سے مکار قوم یہ قوم ہے ایرانی قوم فقیر کا بڑے قریب سے ان کے ساتھ تعلق رہا ہے بڑے قریب سے جانتا ہوں اور انہوں نے اہل علیہم اجمعین کے گھروں کے چکر لگانے شروع کر دیے مسلمانوں کے خلاف بظاہر انہوں نے اسلام کا لبادہ اڑ کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے شروع کر دی اور کیوں یہ مہم نہیں تھے ان کے دلوں میں بغض برا ہوا تھا یہ اپنی قوم کا بدلہ لینا چاہتے تھے اپنی قوم پر ہونے والا وہ کام جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوا اس کا انتقام لینا چاہتے تھے تو انہوں نے آپ نے لومڑی دیکھی ہوگی جہاں بھی یہ قوم آج بھی موجود ہے وہ لومڑی جیسی چال چلتی ہے لومڑی جیسی مکار قوم ہے تو انہوں نے وہ اپنے مکارانہ جال جو ہے وہ پھیلانے شروع کر دیے تو اہل بیت نظام کیونکہ سخی تھے رحم دل تھے تو انہوں نے وہ جال بچھانا شروع کر دیا جس کی تکمیل آپ دیکھ لیں تاریخ کے ہر دور میں جہاں مسلمانوں پر زد پڑی ہے انہوں نے غیر مسلموں کا ساتھ دیا ہے وہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اب وہ صحابہ کرام کے زمانے کا اختلاف ہو یا بعد کا انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو صرف ایک یہی گروہ نہیں ایک اور بھی گروہ ہے میں انشاءاللہ شاء آگے چل کر اس کی بھی نشاندہی کروں گا آپ نے تاریخ اسلام میں ایک باب پڑھا ہوگا جو تتاریوں کا باب ہے تتاروں کی تاریخ پڑھی ہوگی اگر پڑھی نہیں ہوگی تو سنی ضرور ہوگی کہ انہوں نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی مسلمانوں کی کھوپریوں کے منار بنائے گئے تھے مسلمانوں پر وہ ظلم ڈالے گئے جو تاریخ اسلام میں اور اس کا ایک سیا دور ہے اب سب سے پہلے آپ جب اس تاریخ کو پڑھیں گے تو وہاں میر جا پر شیعہ ملے گا آپ کو یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا یہ شخص آپ کو ملے گا جو تتاروں سے مل کر اس نے اسلام کی اسلام کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا کہ جس کا ہمارے پاس کوئی ازالہ نہیں تھا لیکن چونکہ یہ دین اسلام ہے ان ندین السلام یہ اللہ کا دین تھا اس کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس دین کو اس کو استقامت فرمائی تھی میرے نبی علیہ السلام نے اس دین کی تبلیغ فرمائی تھی یہ ختم کیسے ہو سکتا تھا اللہ تعالی نے ان کی سازشوں کو نیست و نبود کر کے اسی خاندان میں سے مسلمان کر کے پھر سے دین اسلام کو زندہ فرما دیا اور تاریخ کے جس دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے اور اس کے پیچھے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں یہ لوگ نظر آئیں گے آپ دور نہ جائیں زمانہ حال میں دیکھ لیں عراق کو جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو امریکہ کے ساتھ مل کر جو آج کام کرنے والے تھے وہ کون لوگ تھے یہی لوگ تھے نا ان لوگوں نے ہی راستے دیے ان لوگوں نے ہی تمام کے تمام راستے ہموار کر دیے جس کی وجہ سے عراق پر قابض جو ہے وہ امریکہ ہو گیا اور اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچا جب افغانستان کی باری آئی تو افغانستان پر جب قبضہ ہونا تھا تو اس قوم نے یہودیوں کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے یہ لوگ لڑے آج بھی پاکستان اور افغانستان کی اندرونی حالت کو دیکھ لیں اگر غیر مسلم پاکستان اور افغانستان کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ دو پھر کے اس کے اس کے لیے راستہ ہم بار کر رہے ہیں تو گرامی قدر انہوں نے ہمیشہ سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور ان کے نقصان پہنچانے سے کچھ نہیں ہوگا الحمدللہ رب العالمین ملک پاکستان ہو یا اسلامی ریاست کا کوئی سا خطہ بھی اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے اور خصوصا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا نام کیا ہے پاکستان کیا آپ لوگ اس کا ترجمہ جانتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا ہے پاکستان کا مطلب کیا آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ لیکن اس کا معنی جو ہے پاک کا معنی تو پاک ہے پاک پاک کا معنی تو پاک ہے لیکن لیکنستان کہتے ہیں مدینے کو شہر کو تو دوسرے معنوں میں اس کا نام مدینہ پاک ہے پاکستان کا مانا کیا بنے گا مدینہ پاک ٹھیک ہے اور جو ہے مدینہ پاس وہ انشاءاللہ کبھی نہیں مٹے گا وہ کبھی نہیں مٹے گا اور انشاءاللہ یہ لوگ ہی مٹ جائیں گے تو وہ خود ہی مٹ جائیں گے لیکن گرامی قدر ہم لوگوں نے آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ کرنا ہے اس لیے اور دیکھ لے آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے سنی جہاں جہاں موجود ہے وہاں وہاں یوم فاروق یازم منا رہے ہیں کہیں ماتم کا اہتمام نہیں کہیں رونا پیٹنا نہیں کہیں جناب کوئی ایسا کام نہیں لیکن دوسری طرف دیکھ لیں جناب آج رونا ہی رونا پیٹنا ہی پیٹنا بابلہ جناب آپ دیکھ لیں اگر مسلمان یہ ہوتے مسلمانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تو کبھی یہ کام نہ کرتے اسلامی تاریخ اسلامی تاریخ میں جب بھی جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے یہ روتے آ رہے لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر کے بعد نہ اسلام کو کچھ فرق پڑا نہ مسلمانوں کو کوئی فرق پڑا لیکن ہوا یہ کہ یہ لوگ خود ہی رونے والے روتے روتے مر گئے اور انشاءاللہ وہاں تک چلے جائیں گے جہاں جو ان کا اصل ٹھکانا ہے اور یہ شیطان کے ساتھی ہی ہیں اور اسی لیے یہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں پر تبرہ کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مشکا شریف میرے آکا علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام سلام کا ارشاد گرامی ہے نال کا میرے علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی ولوی نفسی سی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے مالک کی یا جس راستے پر اے عمر تو چلتا ہے شیطان نہیں چلتا حضور علیہ سلاۃ سلام نے فرمایا کا غیر وہ تو دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر میرے امام امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خاں فاضل بریل بھی رحمت اللہ فرماتے ہیں پارک و باطل پار کے و باطل امام الدا واہ واہ میرے امام کیسا کلام فرمایا بار کے حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت لاکھوں سلام یہ <سلام> نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور فاروق کے اعظم وہ تھے جن کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس رات سے راستے پر عمر تو چلتا ہے شیطان نہیں چلتا شیطان نہیں چلتا شیطان نہیں چلتا شیتان عمر سے باغتا ہے آج جو دیکھ لو عمر سے باغ رہا ہے سمجھ لو شیطان ہے شیطان عمر سے باغتا ہے جو عمر کے قریب وہ اللہ کے حبیب کے بھی قریب صحابہ کے بھی قریب اہل بیت کے بھی قریب اور سارے مسلمانوں کے قریب اور جو عمر سے باگے سمجھ لو وہ میرے نبی سے بھی دور دفا دور دفا دور کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے قسم اٹھائی ایسے ایسے نہیں قسم اٹھائی جاتی نہ ایسی قسم اٹھا دی جاتی ہے کہ جناب ایسے قسم حضور علیہ بس قسمیں اٹھایا کرتے تھے نہیں میرے نبی کبھی قسم نہیں اٹھاتے تھے لیکن اس وقت قسم اٹھاتے تھے معلوم آپ کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے آپ وہاں قسم اٹھاتے تھے جہاں بینمانوں نے کہیں شک کرنا ہوتا تھا پھر جناب قسم اٹھا کر میرے نبی علیہ السلام پر ہیں پول ولدی نفسی بے ادی ولدی نفسی قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے چھوٹی قسم ہے بہت بڑی بہت بڑی قسم ہے شی پانو سال کن پجن کا تو उम्र जिस रास्ते पर तू चलता है जहाँ से तू गुजरता है जिस रास्ते पर तू चलता है उम्र का रास्ता तो मेरे नबी का रास्ता था क्यों जी है न शैतान चलता है मेरे नबी के रास्ते पर कभी नहीं चलता न शैतान तो भागता है شیطان نے تو جب میرے نبی علیہ السلام کی بلادت سے پاک ہوئی تو اپنے سر پر خاک ڈال لی شیطان نہیں چلتا کیونکہ عمر کا راستہ میرے نبی کا راستہ ہے میرے نبی علیہ السلام نے اسی لیے تومر کے بارے میں فرمایا ہے میرا وزیر ہے میرا خلیفہ ہے میرے السلام نے فرمایا دو وزیر میرے آسمانوں پر دو زمین پر جبریل اور بےکائیل آسمان پر صدیت اور فاروق زمین پر تو وزیر کا معنی کیا ہے وزیر وزر سے نکلا ہے اس کا معنی ہے بوجھ اٹھانے والا دو وزیر میرے زمین پر ان میں ایک عمر بھی ہے یعنی حضور علی سلات و سلام نے فرمایا میرا بوجھ اٹھانے والے میرے بعد میری نبوت کا بوجھ اٹھانے والے فارو کے اعظم اور سیدنا صدیق اکبر زمین پر یہ آسمان پر جبریل اور میکائیل تو معلوم ہوا جو راستہ نبی کا ہے وہی صدیق کا ہے جو صدیق کا ہے وہی فاروق کا ہے یہ راستہ جو ہے یہ اللہ کا راستہ ہے اس پر شیطان چلتا نہیں شیطان اس سے باغتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر شیطان تجھ سے جس راستے پر تو چلتا ہے شیطان باغتا ہے تو جو عمر کے راستے سے باغے سمجھ لو شیطان ہے مولا علی چلے تو عمر کے راستے پر کیونکہ وہ راستہ محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے ہاں وہ سلاۃ الطراوی کے انداز میں ہو سلا کے سلاسہ کے انداز میں ہو یا کسی اور بات کے انداز میں ہو جو راستہ عمر کا ہے عمر کے راستے پر اہل سنت و جماعت تو چلتے ہیں لیکن شیطان باغتا ہے اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مال کیا نو سال کا تو سلک غیر وجہ یہ مور لگا دی مور لگا دی میرے نبی علیہ السلام نے مشکا شریف میں یہ روایت موجود ہے اے میرے میرے میرے پیارے اے میرے میری میری مراد اے میرے مرید بھی تو مراد بھی سن لے شیطان جس راستے پر تو چلتا ہے اس راستے پر شیطان نہیں چلتا شیطان نہیں چلتا شیطان دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے آج دیکھ لیں سننی جو ہے جہاں جہاں موجود ہیں جکر عمر کر رہے ہیں جکر عمر کے ساتھ وکرے صدیق بھی رسول بھی ہو رہا ہے لیکن شیطان کا دوسرا راستہ ہے دیکھتے ہیں نا آپ شیطان کا راستہ شیطان کا راستہ یہ ہے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا میں تو میں تو عمر کے راستے پر نہیں چل سکتا آج تو عمر کی شہادت ہے مسلمان عمر کے کامیاب ہو جانے پر آج کا دن سالے سواب کے طور پر منائیں گے قرآن خانی کریں گے ناد خانی کریں گے ذکر مصطفیٰ کریں گے ذکر اللہ کریں گے ذکر صحابہ کریں گے جناب نیک امال کریں گے او میرے چیلو او میرے ماننے والوں میرے راستے پر چلنے والو آج تم تم کیا کرو گے وہ کہنے لگے ارے گرو جی جو تم کرتے ہو وہی وہ میں کرتا ہوں ہم کرتے ہیں وہ کہتا میں تو جس دن نبی پاک آئے تھے میں نے اپنے گھر پر خاک ڈال لی تھی میں نے تو ماتم کیا تھا میں نے جناب میرے گھر میں تو رونا پٹنا پڑ گیا تھا میں نے جناب وہ دن تو بڑے عزیت ناک دن جناب تصور کیا تھا اب رسول کے راستے پر چلنے والے کا آ گیا ہے تم بھی اپنے سروں میں خاص ڈال لو رونا پٹنا شروع کر دو ماتم شروع ماتم شروع اور سن لو ماتمیوں کے بارے میں ماتمیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ماتمی ایسا ہوگا قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی شکل کتے جیسی ہوگی کتیا, کتا, کتے کی صورت میں کتے کی صورت میں ماتم کرنے والی عورت آئے گی اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا برشتہ اس کے دبر میں اس کے پیچھے آگ ڈالتا ہوگا یہ آپ نے کبھی سنا محرم الحرام کے مہینے میں فلاں علاقے پر علاقے میں آگ پر ماتم ہوگا سنا نا اخباروں میں بھی آتا ہے اشتہار بھی دیے جاتے ہیں اور جنابے والا اور بہت سے کام کرتے ہیں آگ پر ماتم ہوگا یہ اسی دن کے لیے تجربہ کرتے ہیں دیکھے چل کر دیکھیں تو صحیح سی ہوتی ہے اور جناب والا کیوں کہ اس دن ہماری دوبر میں یہ آگ ڈالی جانے والی ہے اس لیے یہ آگ بے ماتم کرتے اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ابا و اجداد جو تھے آتش پرست تھے ایران کا جو قدیم مذہب ہے وہ جناب پڑھ کر دیکھ لو یہی لوگ تھے لیکن ہم کیوں مناتے ہیں ٹرائی کر رہے ہیں نہیں اور ہم کیوں نہ منائے پرو کے رضی اللہ تعالیٰ کو بظاہری سالت میں بہت زیادہ قرب حاصل تھا اس لیے آپ کی عادت جو ہے آپ کی عادت شریفہ جو تھی وہ سنت رسول کے مطابق تھی کبھی حضور علیہ سلاد وسلام کی سنت کو نہیں چھوڑا اور ہر وقت خوف الہی سے روتے رہنا تانپتے رہنا اور حضور علیہ سلاد سلام کی محبت میں شار رہنا اگر کسی نے حضور علیہ سلاد سلام کے خلاف بات کر دی تو جناب اس کو گوارا نہیں کرنا کبھی میرے نبی علیہ السلام کا فرمان مل جائے اس کو سر آنکھوں پر رکھ لینا یہ سنتیں فروقی تھی تو گرامی ایک قدر نور لے روایت ہے صحیح اتنا پرو کیا او تالان ہو ایک دن کہیں جا رہے تھے غلام ساتھ ہے ایک عورت ملی کہنے لگی اے عمرت ذرا ٹھہر جا میری چند باتیں تو سن لے آپ نے فرمایا کہ جو کہنا چاہتی ہے اس اور نے کا ایک زمانہ وہ زمانہ تھا جب تمہیں لوگ عمیر کہتے تھے پھر وہ دور آیا کہ لوگ عمرے پر او کہنے لگے آج وہ زمانہ ہے وہ دور ہے کہ لوگ آپ کو امیر علم کہتے ہیں اے عمر اتنی تبدیلیوں کے بعد اللہ سے ڈرا کر یہ سن کر آپ رونے لگے اور آپ کے ساتھی نہ اس عورت کو جھڑکا کہ نے اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو امیر المومنین کو رلا دیا آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کو یہ جو ہے یہ عورت وہ عورت ہے جس کا کلام رب ساتھ میں آسمان پر سنتا ہے اللہ اکبر فرو کے اعظم رضی اللہ تعالی نو عام مسلمانوں جیسے مسلمان نہیں ہم لوگ بھی مسلمان ہیں پہلے ایمان ہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے ہیں لیکن ہمارے اندر اور ان کے اندر بہت بڑا فرق ہے ہم اس شان سے رہتے ہیں اس ٹھاٹ سے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سینکڑوں لباس ہیں اگر کوئی غریب سے غریب ہوگا پانچ سات تو اس کے پاس بھی ہوں گے اگر کوئی امیر ہوگا تو سینکڑوں ہوں گے لیکن امیر المومنین آپ دنیا سے بالکل رغبت نہیں رکھتے تھے بالکل راغب نہیں تھے دنیا سے بالکل الگ تھلگ تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کبھی بھی عدد فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذت پر نرم کپڑا ریشمی ہی کپڑا جو ہے نرم کپڑا کبھی نہیں دیکھا اور وہ خلیفت الرسول جس کے بارے میں میرے نبی علی علیہ السلام فرمائے میرے نبی علیہ السلام کی حدیث یہ یک مالکن پجن کا تو جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام فرمائے اے عمر جس راستے سے تو چلتا ہے شیطان اس راستے سے نہیں چلتا لیکن حالت یہ ہے کہ جسم پر کمیز ایسی ایسی کمیز ایسی بارہ بارہ لگے ہوئے بارہ بارہ جوڑ لگے ہوئے کپڑا جو ہے پرو کے اعظم جناب والا پہنتے ہیں سر پر اس شان کا امام شریف وہ تاج نورانی وہ نورانی تاج امام شریف ایسا ہوتا کہ جناب پھٹا ہوا میں جوتی پھٹی ہوئی پھر جب اس حالت میں اور آپ دیکھیں نا تصور میں مدینہ پاک کو اپنے تصور کو لے جائے مدینہ پاک کی مسجد نبوی ہے سبحان اللہ اور وہاں کے امام وہاں کے خطیب حالت یہ ہے کہ کبھی آرام پر ماتے تو اس حال میں آرام پر ماتے کہ سر کے نیچے اینٹ ہے اور کیوں نہ ایسا کرتے کیوں نہ کرتے کیونکہ ایک دفعہ سیدہ طیبہ طاہرہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہار کرنے لگی اے امیر المومنین اسلامی سلطنت وسیع ہو گئی ہے اب دوسرے بادشاہوں کے سبیر آتے ہیں اور آپ نے ان سے ملنا ہوتا ہے ذرا لباس کو بہترین کر لیجئے گا لباس اچھا پہن لیجئے گا سیدہ شاہ سبیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے عرض کی تو امیر المومنین فرمانے لگے اے عائشہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بھول گئی ہو جب تمہارے گھر میں صرف ایک ہی کپڑا ہوتا ایک ہی کپڑا ہوتا جسے آپ دن کو بچھاتے رات کو اسی کوڑ اسی کر سو جاتے ایک کپڑے میں گزارا ہو رہا ہے دن کو وہی کپڑا بچھا کے میرے نبی علی سلام आद के को दोरा कर दिया था दोरा करके कपड़ा बिछा दिया बिस्तर को दोरा करके बिछा दिया तो उसकी नर्मी की वजह से सरकार दो आलम सल्लाम सारी रात आराम फरमाते रहे बलाल بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب آزان دی میرے نبی علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو ارشاد فرمایا یا حفظتہ مازہ سنیتی سنیت المہادہ میہ زہب اب یا نو علیہ السبا مالی ولی الدنیا وما شغل تمونی بین الفراہ آپ نے فرمایا افسا یہ تم نے کیا کیا تم نے میرے بستر کو دوہرا کر دیا میں صبح تک سوتا رہا مجھے دنیا کی راتوں سے کیا تعلق تم نے فرش کے فرش کی نرمی کی وجہ سے مجھے کیوں ایسا بنا دیا تو میں تو بولا رسول ہوں میں تو دیوانہ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میرے آقا نرم بھی سر پر نہیں سوتے تھے میرے آقا اسی چادر کو دن دن کو استعمال فرماتے اسی کو رات کو استعمال فرماتے تو میں کیسے تجاوز کر جاؤں یہ فاروق آزم تھے نا बारह बारह पवेंद लगे हुए हैं, बारह बारह जोह लगे हुए हैं, गमीर मुबारक पर आज हमारे कपड़ा थोड़ा सा, पराना थूड़ा सा पराना पुराना हो जाए ना थोड़ा सा पुराना फटे ना पुराना हो जाए तो इसलिए उतार दिया जाता है की लोग कहेंगे देखेंगे कहेंगे यार इसके पास कपड़े भी नहीं ये ऐसा पुराना कपड़ा पहन के आ गया लेकिन फारूके आजम के कपड़ो आरोप बारह बारह जनाब जोड़ लगे होते फिर भी पहन लेते अमामा शरीफ अमामा शरीफ पटाओ ये नहीं के कुछ नहीं था बल्कि सब कुछ था जिसकी हकूमत में आग थी जिसकी हकूमत में पानी था और जनाबे वाला हर चीज आरोप जिसकी हकूमत थी میرے نبی علیہ السلام کا خلیفہ تھا کیا ایک کمیز میسر سر نہیں سب کچھ تھا ایک دفعہ جناب کرتا مبارک بہت جگہ سے پھٹ گیا تو اسی پر جناب پند لگاتے اگر سا سا رضی اللہ تعالیٰ نے روکا کہا نیا کرتا سلوا لیں فرمایا حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ میں مسلمانوں کے مال میں اس سے زیادہ تصرف نہیں کر سکتا اور سن لو آج باتیں کرنی بڑی آسان ہے انگلی اٹھانا بہت آسان ہے آج لوگ جو ہیں باتیں تو کر سکتے ہیں لیکن ان جیسی سیرت اپنا نہیں سکتے کنزلا مشری میں ہے ایک دفعہ سیدنا پر روکے رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کچھ لوگ آئے آپ کافی دیر تک باہر تشریف نہ لائے لوگ انتظار کرتے رہے جب باہر آئے دیر ہونے کی وجہ معلوم ہوئی کہ پہننے کے لیے کوئی دوسرا لباس ہی نہیں ایک لی ہے لہذا وہ کپڑے دھو کے سکھانے سوکھنے کے لیے ڈالے ہوئے تھے اور سوکھنے میں دیر ہو گئی جس کی وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے دیر سے آئے جو اتنا متقی ہو جو اتنا پرہیزگار ہو کیا وہ نبی کی بیٹی کا باغ باغ کھا گیا تھا حضور علیہ سلاد و کی صاحبزادی کا وہ باغ جسے باغ پدک کہتے ہیں وہ باغ انہوں نے کھا لیا تھا یار یہ جگڑے عجیب سے جگڑے ہے اور دیکھ لو ان کی مت ماری گئی ہے آج تک اس, اس جھگڑے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت رضی اللہ کے زمانہ پاک کے بعد حضرت علی المرتضا کر اللہ حبج الکریم کا زمانہ پاک آیا انہوں نے باغ بدت نہیں لیا اگر لیا ہے تو تاریخ کی کسی کتاب سے ثابت کر دو ہماری نہیں کسی اپنی کتاب سے ثابت کر لو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب جب اپنے آپ, اپ خلیفہ بنے تو سب سے پہلے اپنا چھینا ہوا حق واپس لے لیا یہ ثابت کر دو جب حکومت ان کی بنی سپاہ ان کے پاس تھی اور امیر المومنین تھے اس وقت وہ بات کیوں نہیں لیا لینا چاہیے تھا نا بھئی ہمارا حق ہے حقدار کو حق تو ملنا چاہیے تو معلوم ہوا کہ جناب اگر مولا علی نے نہیں لیا یہ مراسی جو ہے نا مراسی یہودی مراسی یہ بابلہ کرتے ہیں اہل بیت نظام نے جب ان کو ملا تب بھی, بھی نہیں لیا یا یہی ثابت کر دے چلو مولا علی نے نہیں لیا تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لیا ہو اس کی وجہ بیان کر دے سنیا وہ کوئی باغ واگ نہیں تھا یہ سب مصنوعی چیزیں ہیں بناوٹی چیزیں ہیں یہ بناوٹی چیزیں ہیں اور یہ بات یاد رکھ لو جو یہ کہ جی وہ باغے پدک کھاگے انہیں کہو جی ہم چندہ کر کے لے دیتے ہیں آپ لوگوں کو پہلے اس کا حدود اربا کسی متفق روایت سے جو ہے نا وہ آپ ثابت کر دو کوئی متفق ایک روایت ہونا کہ اتنا اس کا حدود اربا تھا تو چلو ہم چندہ جمع کر کے لے دیتے ہیں لیکن لے, لے کے تو سیدوں کو دینا مراسیوں کو تو دینا نہیں سیدوں نے لینا ہے نا تو سیدوں نے سیدوں کی عبارتیں میں دکھاؤں گا انہوں نے سید کہتے ہیں ہمارا تھا ہی نہیں اور جب چیز تھی نہیں تو مولا مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کیسے کھا کھاگے یا سیدنا صدیق اکبر کیسے کھا کھاگے اس کو ثابت کرنے کے لیے دل گردے کی ضرورت ہے یہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ سامنے آ کے ثابت کرنے سے کچھ ہوتا ہے اگر اگر ضرورت ہے تو ثابت کرو نا بھائی اتنا حدود اربہ تھا ہماری یہ روایت متفقہ روایت ہے اس کے خلاف دوسری کوئی روایت نہیں ایک ہی ہماری روایت ہے یہ یہ باغ تھا جی تو یہ چھینا گیا تھا تو پھر ہم کوشش کریں گے کون سے دروازے کی بات کرتے ہو بھائی یہ ثابت کرنے کے لیے بھی نا آپ کو ضرورت ہے یہ دروازے کی بات جو ہے نا اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو پھر بھی علم کی ضرورت ہے ایسے یہ ثابت نہیں ہو جائے گا کہ بس منہ سے کہہ دیا دروازہ جلا دیا تھا جی دروازہ ایسا منہ سے کہنے سے نہیں جلتا بلکہ کتابوں کتابوں کی ضرورت ہے اس کے لیے نا حقیقت کی ضرورت ہے تو حقیقت میں اگر وہ دروازہ جلا تھا تو جناب کوئی ایسی روایت لے آئے انشاءاللہ اللہ پھر اس, اس کو میں بھی دیکھوں گا اور دروازے والی روایت ہی جھوٹی ہے جھوٹی روایت ہے جھوٹی روایت سے کبھی حقیقت جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی نا اگر آپ کہتے ہیں کہ دروازہ جلا تھا تو پھر اس کے لیے کچھ صحیح روایت ہونی چاہیے ورنہ میں کہوں گا لانۃ اللہ عل کا اور ان کو وہ جناب جو روایت ملتی بھی ہے نا ان کو اس کے خلاف سن لو ان کی اپنی روایتیں موجود ہیں شرح ابن حدید والا لکھتا ہے شرح ابن حدید ہاں دروازے والی بات کر رہا ہوں یہ نجل بلاگر کی شرح ہے جلد چہارم بیرون جز ہے عشرین جز یعنی بیسواں جز اور متبوہ بیروت ہے اس میں لکھتا ہے وہ امام زکر ہوں منل ہجوم اللہ دار پات متا و جمال حتبل تحریک خبر واحد غیر لفتے صاحب بلولا پی ہفتے آدل مسلم منارت آد یہ دیکھ لیں اس کا ترجمہ کیا ہے وہ کیسے باہر حال یہ روایت جس میں سیدہ فاطمہ سزہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر ہجوم کرنے اور جلا دینے کا ذکر ہے وہ خبریں باہد غیر بھی ہے اور ایسی روایت جو ہے صحابہ کرام کی شان کی تنقید کے بارے میں ایسی روایت مردود ہے بلکہ ایسی روایت تو عام کسی مسلمان کی تنقید نہیں ہو سکتی جس کی عدالت ظاہر ہو یہ سنی کی کتاب نہیں شیعہ کی کتاب نہیں ارے جس کے تقرے یہ ہو باتما تزارا سے محبت کرتے ہو ان کے بارے میں یہ کہنا یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے تو میں کہہ رہا تھا خود تقوی کا یہ عالم ہے کہ آپ کبھی ایسی غذا استعمال نہ فرماتے کبھی ایسی چیز استعمال نہ فرماتے جو مسلمانوں کی طاقت سے زیادہ ہو ایک غریب مسلمان اسے استعمال نہ کر سکتا ہو اور یہاں تک کہ فروخ آزم رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حالت ہے حضرت ابو موسا شہری رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا فروخ آزم رضی اللہ تعالیٰ کی محترمہ حضرت کے پاس بطور ہدیا ایک چادر بیچی پرو کی اعظم ربی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر دیکھی تو اسے واپس کرتے ہوئے فرمایا ہمیں اس کی ضرورت نہیں میری آواز شاید آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی مجھے نہیں معلوم اور وہ باروں کے اعظم جنہوں نے وہ چادر واپس کر دی اس لیے واپس کر دی کہ وہ قیمتی چادر تھی نفیس چادر تھی اس لیے واپس کر دی کہ عام مسلمانوں کی عورتیں ایسی چادر استعمال نہیں کر سکتی کے پاس ایسی چادریں نہیں ہوا باؤ کی عورتیں دیکھیں گی فروخت آدم کی بیوی کے پاس نفیس چادر ہے تو باتیں کریں گی ارے امیر المومنین کی بیوی کے پاس نفیس چادر ہے ہمارے پاس نہیں اسی لیے واپس کر دی معذرت کر دی اور یہ کہا ہے ابو شہری ہمیں ضرورت ہی نہیں اس کی حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دبا بیت المال کا جائزہ لیا وہاں ایک دن پڑا ہوا مل گیا ایک دن اسے اٹھا کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساحباتے کو دے دیا اور جب فروخ آدم رضی اللہ تعالیٰ کو علم ہوا کہ بیت المال کا درم جو ہے وہ میرے صاحبزاد کو دے دیا ہے تو انہوں نے وہ درم لے کر واپس بیت المال میں جمع کرا دیا جمع داخل فرما دیا اور حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر فرمایا تمہیں آل عمر کے علاوہ مدینہ طیبہ میں کوئی اور کمزور ملا ہی نہیں تھا جس کو تو یہ درم دیتا نے آل عمر کو دیا ہی کیوں تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن امت محمدیہ کا مطالبہ میری گردن پر ہو ارے جو ایک درم سے اتنی احتیاط کرے وہ پاس ماسدارا کا حق کیسے کھا سکتا ہے یہ غلط ہے نا جھوٹ ہے اور جھوٹے جو ہوتی ہیں ان کی جھوٹ کے سر پیر نہیں ہوتے اور وہ فروخ اعظم جن کے بارے میں تاریخ شاید ہے سارے مدینہ کے لوگ آرام سے سوتے ہیں فروخ اعظم رضی اللہ تعالیٰ ساری ساری رات پہرا دیتے ہیں لوگ آرام سے سوتے ہیں فروخ آزم مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں بازاروں میں گھومتے ہیں کہیں کوئی مسلمان پریشان تو نہیں اور باتیں کرنے والے دیکھ لیں کہ یہ مراخی کہ فاروق آدم ایسے تھے عمر ایسے تھے ایسے تھے لیکن عمر کی شان دیکھ لے سارا مدینہ آرام سے سوتا ہے عمر مدینے کی چوکی داری کرتا ہے اے اللہ! تیری عظمت پہ قربان سمجھا اسی لیے تو میرے نبی نے اپنا وزیر فرمایا ہے نکاح مصطفیٰ تھی نہ بخارتیں مصطفیٰ تھی اس لیے تو اپنا وزیر فرمایا ہے نا. ارے ایک دن گھومتے گھومتے گھر سے آواز آئی آواز آ رہی ہے بچے باتیں کر رہے ہیں ماں بچوں سے باتیں کر رہی ہے कान लगा के सुना तुम माँ बच्चों को बोल रही है अरे बच्चों सो जाओ सो जाओ सो जाओ बच्चे सोते नहीं दरवाजा खटखट आया पूछा क्या बात है भाई कहने लगी घर में खाने के लिए कुछ नहीं खाने के लिए कुछ नहीं बच्चों को बोल रही हूँ हाँ मैंने पानी ढाल कर ऊपर रखी हुई है बच्चों को बोल रही हूँ सो जाओ ये सोते नहीं کے آدم رضی اللہ برو کیا آپ فرمانے لگے مائی اتنی حالت خراب ہے تو امیر ان کو عمر کو خبر کیوں نہیں دی بھائی کہنے لگی یہ میرا کام نہیں تھا بنے تو مسلمانوں کا خیال رکھنا ان کے ذمے ہے فرمانے لگے نے سچ کا جناب سیدھے بیت المال میں گئے وہاں آٹے سے آٹے کی بوری اٹھائی جناب گھی لیا دیگر سامان لیا بابے تشریف لائے اور جب آٹے کی بوری اٹھائی خادم کہنے لگا امیر المومنین میں اٹھاتا ہوں آپ فرمانے لگی اگر قیامت والے دن میرا بوجھ اٹھا لے گا تو آج بھی اٹھا لے اگر قیامت والے دن میں نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے تو آج بھی خود ہی اٹھاؤں گا اسی لیے میرمنی نے بوری اٹھائی جناب وہ مائی کے دروازے پہ پہنچے مائی کے دروازے پہ پہنچ کر جناب بوری رکھی خود آٹا گندا خود روٹی پکائی بچوں کو کھلائی بچے جناب ہنس رہے ہیں تو جناب آس رہے ہیں کھیل رہے ہیں تو جناب کھیلتے دیکھ کر آپ پر لگے اے میری بہن اللہ کے لیے عمر کو معاف کر دے کہنے لگی عمر کو تو معاف نہیں کروں گی بلکہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تجھے عمر کی جگہ بٹھا دے دعا فرمانے لگے ماں بہن تیری یہ دعا قبول ہو گئی اس لیے میں ہی عمر ہوں ارے تاریخ مدینہ اٹھا کر دیکھ لو تاریخ مدینہ میں ایک دفعہ سیدنا نہ رضی اللہ تعالیٰ نب نے نام سنا ہے میرے نبی علیہ السلام کے چاچا مبارک اللہ اکبر ان کے گھر کا جو پرنالہ تھا نا کبھی بارش آتی تو لوگوں پر اس کے چھینٹے پڑتے تھے تو آپ نے پکڑ کے اس کو نکال دیا جب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کو معلوم ہوا دعا فرمانے لگے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ دیکھا تو نہیں اکھاڑا اب وہ بکر میں دیکھا تو انہوں نے بھی نہیں اٹھا اکھا اس کو نکالا تو آپ نے کیوں نکالا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ نبی کا چاچا ناراض ہو گیا فرمانے لگے اب تو پرنا وہی لگے گا جہاں پہلے تھا لیکن ایسے نہیں لگے گا جیسے جناب کوئی دوسرا لگائے اب عمر گوڑا بنے گا عمر کی پیٹ پر نبی کا چاچا سوار ہوگا ہاں جی ہم سنت خور ہیں سنت خور خور نہیں سانڈے خور نہیں اور گو خور نہیں ٹھیک ہے مردار خور نہیں نہ تو ہم لوگ گو کھاتے ہیں نہ گھوڑا کھاتے ہیں نہ جنار سانڈا کھاتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور ایسی چیز کھاتی ہیں جن کا نام میں لے سکتا ہوں حلوہ کھاتے ہیں الحمد للہ ایسے ایسے حبیص بد لوگ آتے ہیں کہ اللہ, اللہ ان سے قنا دے آنے. اپنے اپنے گرے میں منہ جان کر نہیں دیکھتے بلکہ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں بھائی حلوے میں کون سی چیز حرام ہے جو تمہیں نظر آئی ہے سنت ہے اور تمہارا دادا وہ مفتی محمود یہ ڈیزل ڈیزل مولوی کا ابا وہ بھی داتا صاحب کھڑا ہو کے میرے سامنے کھا گیا میں ساتھ تھا میں موجود تھا حلوا کھا گیا داتا صاحب بغیرتوں کو جب انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں تو پھر ہر, ہر ہر چیز جو ہے حلال ہو جاتی ہے اور ان خبیشوں نے تو کتے کو جائز کہا ہے حلال کہا ہے کتا ان کے نزدیک پاک ہے کتا कभी नज़ल अबरार पड़ी हो तो मालूम हो ना हम तो हलवा खाते हैं ये मूत्र भी जाते जरा इसको اس کا منہ ذرا دوسری طرف کر کے نا پیچھے سے لات مارنے والا کوئی آدمی نہیں ہے ذرا مار کے دیکھوڑا کہ یہ وہ بھی کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے لات کھانے سے پہلے باغ تو نہیں جاتے نہیں یہ کتے تک موتر تک پی جاتے ہیں تو لات بھی کھا لیں گے मार के देखें ना जी कोई सवाब का काम तो करे जी इनको अच्छा नहीं लगता ना अच्छा नहीं लगता जरा इसको लात मार के देखें जी थोड़ा सा इनको अच्छा नहीं ذکر جو ہے صحابہ کا ذکر مصطفیٰ ذکر صحابہ ذکر اولیاء ان کو اچھا نہیں لگتا ہم تو ذکر کر رہے ہیں سیدنا نہ فروخ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو جناب فروخ آزم رضی اللہ تعالیٰ صرف امیر المومنین ہی نہیں تھے بلکہ مسلمانوں میں مسلمانوں کے چوکی دار تھے پہرے دار تھے مسلمانوں کے مال کو مال کی حفاظت کرنے والے تھے رات کو کوئی کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے اس کی مصیبتوں کو حلق فرما دیتے حضرت عبد الرحمان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک رات مجھے ساتھ لے کر امیر المومنین پہرا دے رہے ہیں پیرے کے دوران ایک بدو کے خیمے سے رونے کی آواز آئی میں نے پوچھا کیا بات ہے معلوم ہوا کہ بدو کی بیوی جو ہے حاملہ درد کی وجہ سے پریشان ہےزم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گرد تشریف لائے اپنی بیوی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اور ساتھ لے کر جناب بدو کے خیمے میں گئے امیر المومنین کی بیوی نے دائیہ کا, دائیہ کا کام جو ہے سر انجام دیا بچہ پیدا ہوا جب بچہ پیدا ہوا حضرت امیں کلسوم رضی اللہ تعالیٰ نہا اور یہ وہی امیں کلسوم رضی اللہ تعالیٰ نہا ہیں جن کے نکاح کا نام لے تو کئیوں کو پیڑ پڑ جاتی ہے نہیں یہ تو ہوا ہی نہیں تھا امیر المومنین انہوں نے بلک پکارا امیر المومنین مبارک دیجئے گا تمہارے دوست کیا بیٹا پیدا ہوا ہے امیر المومنین کا نام سن کر وہ بدو جو ہے وہ خوف سے کانپنے لگا چوک پڑا سید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا فکر نہ کر کل میرے پاس آنا میرے پاس تو آئے گا تو اس بچے کا وزیفہ بھی مقرر کر دوں گا جی صرف حضرت علی المرتضا کر اللہ اللہ کریم ہی کی بیٹی نہیں تھی بلکہ سیدہ فاطمہ تو زارا کی یہ بیٹی تھی اور فروخ اعظم وہ ہیں جو فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی کے داماد ہیں مولا علی کے داماد ہیں اور یہ لوگ جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں نا یہ توہین کرتے ہیں سیدنا علی المرتضا کرم اللہ وزیر الکریم کی کبھی یہ بہانے تراجتے ہیں کیونکہ سید نہیں نا سیدوں نے تو بیٹی دی ہے سیدوں نے بیٹی دی ہے نکاح اور مراٹھی جو ہے نیچے مراٹھی جو ہے وہ نہیں مانتے اور مزے کی بات دیکھ لو آج شیعہ مذہب میں جتنے جتنے کثرت کے لوگ ہیں نا سب کے سب یہ مراٹھی لوگ جو ہے نا شیعہ مذہب میں موجود ہیں اور اپنے آپ کو سید کلواتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں سے ہمیں بچائے یہ بدزات جو ہیں کمزاد جو ہیں سیدوں کی سامنے آنا شروع کر دیا انہوں نے اور اپنے آپ کو سید کلواتے ہیں وہ مثل آپ نے سنی ہوگی پہلے سا میں نیم جلایا پنجابی آتی ہے نا آپ کو پہلے سا میں نیم جلایا پھر بنیا درزی رول کے سید بنیا گو ماں مرضی تو یہ تو بناوٹی سید جو ہے نا بناوٹی اللہ ان سے محفوظ فرمالے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح مانوں پر محب اہل بیت بنائے اور صحابہ کے سے محبت کرنے والا بنائے اور ان کے دشمنوں سے ہمیں دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے دشمنوں سے ہمیشہ ہم لڑتے رہے ہمیشہ لڑتے رہے یہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غارت فرمائے اور اسلام کا بول بالا فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ماشاءاللہ حضرت آپ نے ایمان تازہ کر دیا بڑی نیند مجھے آئی ہے میں نے پھر بھی اپنے آپ کو کوشش کی ہے کہ جگا کر رکھوں اور آپ کا بیان سنوں صحیح بات ہے بڑی سخت نیند آئی تھی مجھے حضرت میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ اگر ایک امام مسجد وہ مطلب کہ معذرت یہ سید آواز آ رہی ہے میری سید مطلب کہ ہو اور ہمارے یہاں اصل میں ایک مسئلہ تھوڑا سا ہوا ہے حضرت کہ ایک مسجد میں ایک امام صاحب آئے تھے تو وہ سید جو ہے نا شاہ صاحب بخاری صاحب ان کو کہا جاتا ہے تو ان کے جو مطلب کہ آگے ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ سنا ہے شیت کی طرف ہو گیا ہے ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا تو کیا ایسے امام کے ساتھ پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے ایک ہی گھر میں ذہرا کہ وہ رہتے ہیں بیٹا جو ہے وہ باڑے میں جاتا ہے اور باپ جو ہے وہ ایک مسجد کا مطلب امام ہے تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو حضرت میں مائک چھوڑتا وہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و جناب بات یہ ہے کہ باپ کا کیا باپ اس کے شیعہ ہونے پر راضی ہے اگر باپ جو ہے اس کو منع کرتا ہے بیٹا نہیں منع ہوتا تو اس میں باپ کا کوئی قصور ہے باپ کا اپنا سیدھا ہے بیٹا کا اپنا سیدھا بیٹا گمراہ ہو گیا تو اس اس, اس, اس کی اس کی جو ہے باپ پر, پر نہیں پڑے گی اس کی باپ کے پیچھے نماز ہو جائے گی جزاک اللہ خیر میرا فون آ رہا ہے تو میں بعد میں آپ جزاک اللہ حضر اللہ تعالی آپ کی عمر دراز کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو عطا طافرمائے تو میں نے حضرت یہ لکھا تھا کیا وہ اس کو گھر سے دفاع نہ کرے کیونکہ وہ اسی مسجد کے مکان میں ہی رہ رہا ہے اور ادھر ہی اس پر کافی لوگوں نے جو ہے نا اس جگہ پر وہ شور مچایا ہے تو یہ میرے ذہن میں ایک سوال تھا تو یونٹی صاحب چلے گئے انشاءاللہ جی کسی بھی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ ہینڈ ریز کر لیں حضرت موجود ہے انشاءاللہ شاء کو تسلی بخش سوال کا جواب ملے گا تو تشریف لائیں فیضان مرشد بھائی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا میری آواز روم آ رہی ہے جزاک اللہ ماشاء اللہ آپ نے بہت پیارا بیان کیا اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر آپ فرمائے ہمیں ضرور یاد رکھیے گا میرا ایک سوال ہے کیا وضو کے بعد تولیے وغیرہ سے اپنے ہاتھ بازو وغیرہ چراپوچ سکتے ہیں کیا وضو کے بعد اپنے جو وضو کے قطرے ہوتے پانی کے تولیے وغیرہ سے پوچھ سکتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السّلام علیکم وعلیکم السلام حضرت فون پا رہے حضرت جیسے ہی آپ پارو فون سے تو ہینڈ ریل کیجئے گا میں مائک چھوڑ دوں گا اچھا شیئں کا ایک مسئلہ ہے یہ بھی کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ مطلب کہ جب یہ جب بھی یہ کرتے نا مطلب کہ وزو وغیرہ وزو تو کیا کرتے ہیں یہ یہ پہلے پاؤ دھوتے ہیں یہ پہلے پودے ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے اچھا اچھا یہ جناب پاؤں سے سنا ہے کہ پہلے ہی نا یہ شروع کرتے ہیں تو اے جی بھائی آپ آ جائیں ایسے کوشش کریں جو بھی بھائی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مطلب کہ یہ روم کھلی ہے ان کے بارے میں کوئی معلومات اگر یا اس طرح کا کوئی سوال ہو تو وہ کرے تو زیادہ بہتر ہے تو اے جی بھائی آپ آ جائیں السلام علیکم کیا بات ہے یار اتنے سارے نک ہیں تو روم میں اتنی خاموشی ایک ہی منٹ مجھے نیک کرنے دیں جناب یہ حسان رضا صاحب بھی ہیں ساتھی بھائی بھی ہیں رضاء اختار صاحب بھی ہیں سنی تحریک مکہ مدینہ میری جان رضوان بھائی ماشاءاللہ جناب اتنے مانی خان صاحب مانی خان صاحب کیا حال ہے آپ کا میم یارم بارا اور آئی لائک نات اور آ آ ماشاءاللہ چاچا فراز صاحب بھی ہیں سنی ٹائیگر بھی ہیں واہ اتنے سارے یار نیک اور مطلب کہ اتنی خاموشی روم میں کامران اتاری کامران اتاری آپ کون ہیں آپ پلیز اپنا تعارف کرائیں کہ آپ اٹلی سے اور یونان سے تو نہیں ہیں وہ والے کامران تو نہیں ہیں آپ ایسے یار وہ کامران کدھر گئے جو یونان سے تشریف لایا کرتے تھے نہیں nee, nee, جناب میں کوئی کوئی مانیٹر نہیں ہوں کوئی میں آ, کوئی نہیں دے رہا ہوں ابھی حضرت مائک وہ فون پر بیزی ہے نا تو میں نے کہا چلو میں مائک پر پک مائک پر آ جاؤں تو آ جائیں جی بھائی السّلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ دیکھیے مختلف روایات موجود ہیں اب یہ تو عادت ہی بتائیں گے کون سی روایات موجود ہیں لیکن بے دھڑک کہنا کہ جو مشہور ہے وہ کہیں ثابت نہیں ہے ابو ابویالہ نے بہکی نے حاکم نے بازار نے تبرانی نے ابو نوائم نے اور بحقی نے دلائل میں اس چیز کو نقل کرا ہے وہ واقعہ جو ہم جو سنتے ہیں آواز کم ہے میری اب صحیح ہے میری آواز آپ صحیح ہے میری آواز جزاک اللہ ابویالہ بہکی اور حاکم نے حرد سے بیان کرا حرد امر تلوار لٹکا نکلے تو بنی زہرا کا ایک آدمی آپ سے ملا اس نے کہا عمر کہاں کرادہ ہے لگے میں محمد صلی اللہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا محمد صلی اللہ وسلم کو قتل کر کے آپ بنو ہاشم بنو بن سے کیسے محفوظ رہیں گے عمر کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تو بھی سابی ہو گیا ہے اس نے کیا میں آپ کو ایک تعجب خیز بات نہ بتاؤں وہ یہ کہ تیری بہن اور تیرا, بہن تیرا دین چھوڑ کا ساوی ہو چکے ہیں عمر ان کے پاس آئے ان کے پاس حضرت خباب موجود تھے حضرت خباب کو جب عمر کا پتہ چلا تو وہ گھر میں چھپ گئے آپ نے گھر میں داخل ہوا کہ آپ آہستہ آہستہ کیا کہہ رہے تھے وہ اس وقت صورت تہا پڑ رہے تھے آپ کے بہنوئی اور بہن نے کہا ہم آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے حضرت نے کہا شاید تم ہو, چکے ہو آپ کے بہنوئی نے کہا عمر اگر حق آپ کے دین کے سوا کسی دوسرے دین میں ہو تو پھر آپ تک خیال کیا ہے اس پر حضرت عمر ان پر جھپٹے اور انہوں نے بری طرح آپ کی بہن نے آپ کو اپنے خواب سے ہٹایا ہٹانا چاہا تو آپ نے تھپڑ مار کر بہن کے چہروں کو لہو لہن کر دیا بھر کر کہا جب حق آپ کے دین میں نہیں تو میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی معبود نہیں ہے محمد صلی اللہ وسلم کے بندے ہیں اور رسول ہیں حضرت عمر نے کہا مجھے وہ کتاب دو جو آپ پڑھ رہے آپ کی بہن نے کہا آپ پلید ہیں اسے پلید آدمی کے وقت کوئی نہیں چھو سکتا جاؤ جا کر نہاؤ پھر وضو کرنا حرد عمر نے وضو کر کے کتاب ہاتھ میں لی پڑھنے لگے سورتحا پڑھنے لگے یہاں تک کہ آپ نے آیت لکھی بھی وہاں تک پڑھا پھر کہنے لگے مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے جہاز خباب نے حضرت عمر کو یہ بات کی... با... سنی تو باہر نکلے اور کہا عمر تمہیں خوشخبری ہو مجھے امید ہے کہ تو حضور علیہ شام کی اس دعا کا جواب ہے جو آپ نے جمعرات کی شب کو کی تھی اے اللہ تو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یعنی کہ ابو جہل کے ذریعے اسلام کو عزت دے حضور علیہ السلام اس گھر میں تھے جو سفا کے دامن میں تھا عمر جب اس گھر میں آئے تو دروازے پر حضرت حمزہ حضرت تعالیٰ اور دیگر لوگوں کو پایا حضرت حمزہ نے کہا یہ عمر ہے اگر خدا تعالیٰ نے اس سے بھلائی کا اعداد فرمایا ہے تو مسلمان ہو جائے گا اگر یہ ایسا نہیں تو اس کا قتل کر دینا ہمارے لیے معمولی بات ہے حضور علیہ السلام پر کا نزول ہو رہا تھا آپ باہر تشریف لائے اور عمر کے پاس پہنچ کر اس کے کپڑوں اور تلوار کے پرتلے کو اچھی طرح پکڑ کر کہا اے عمر تو کس خیال میں آیا ہے کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی ولید بن مغیرہ کی طرح ضلعت و عذاب نازل کرے عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کسی وقت کوئی معبود نہیں آپ اس کے بندے اسی طرح بازار طبرانی ابو نعیم نے بھی اس, کو اس واقعے کو نقل کرا اللہ عالم ان صاحب نے کیوں ایک روایت ابن صحبا کی ہے ابن عبی شہبہ نے جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کی پہلی وجہ یہ ہوئی کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن المخاص المخاد کو مارا پھر میں گھر سے نکل کر کعبے کے پردے میں چھپ گیا اتنے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کمرے میں داخل ہوئے نماز پڑھنی شروع کر دی جب آپ واپس صرف لے جانے لگے تو میں نے ایک ایسی چیز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی جب آپ باہر نکلے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا آپ نے فرمایا کون میں نے کہا عمر آپ نے فرمایا عمر تو مجھے نہ دن کو چھوڑتا ہے نہ رات کو ہے تو کہتے ہیں میں کر، میں میں کر ڈرا کہ اب مجھے مجھ پر بدوا کریں گے میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی ذہ کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے اصول ہیں آپ نے فرمایا اے عمر اس بات کو پوشیدہ رکھ میں نے کا اجلاد کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبود فرمایا میں اسلام کا ایسے ہی اعلان کروں گا جیسے آپ نے شرک کے خلاف اعلان کرا اب یہ حضرت بتائیں گے دونوں روایات میں سے کون سی روایت صحیح ہے اللہ علام میں نہیں جانتا کون ہے یہ حکیم محمود احمد ظفر و اللہ علیہ حضرت میرے حضرت کہاں چلے گئے حضرت گئے چلے کوئی مسئلہ نہیں حضرت آ لیں گے تو یہ دو روایت ہے اس کو سی ابن ابھی صحبا نے روایت کرا ہے باقی جو وہ آلہ واقع ہے جو ہم سنتے آئے اس کا بو بویالہ نے بھی بحیکی نے بھی حاکم نے بازار نے تبرانی نے ابو نویم نے اور بحیکینت الدرائر دل میں بھی اس کو نقل کرا ایک جگہ ہاتھ انس عزی اللہ تعالیٰ سے اور ایک جگہ اسلم سے بیان کرا تو یہ دونوں روایات ہیں باقی جہاں تک ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا ہاں تومر رضی اللہ تعالیٰ نو سے نکاح کا معاملہ ہے شادی کا معاملہ ہے تو وہ ایک حق بات ہے جسے چھپانے کے لیے شی ازاد کافی ہیلے بہانے کرتے ہیں جو بہت زیادہ کمزور ہیں خود ان کی اپنی کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ہاتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا نکاح عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سے ہوا تھا جو میں کلزوم رہتے علی اللہ جلد کی صاحبزادی پالکات یہ ہیرا بناتے جناب وہ تھے علی کی صاحبزادی نہیں تھی اور یہ تھا ایسا تھا یوں تھا جب کچھ نہیں بن پاتا جناب وہ تقیے کے طور پر شادی کر دی تھی تقیے کے طور پر شادی کر دی تھی پھر آخر میں یہ بہانہ بناتے ہیں آ جائیں گے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی مغفرہ جناب شیعہ کی تو ظاہر ہے سب پر کہ وہ کیوں بغض رکھتے ہیں حضرت عمر فاروقی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ خلافت کی وجہ سے اور کوئی کسی معاملے کی وجہ سے دوسرا اہل سن و جماعت کے یہاں انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ صدیق اکبر اقبالی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پھر حض عمر فارودی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وجہ سے بھی ان کو چنوتی جناب کے امبیا کے بعد تو حضر علی کا مقام ہونا چاہیے تھا تو یہ آپ نے چوتھے نمبر پر رکھ دیا ہے اس طرح اور بھی وجوہات ہیں خاص وجہ یہی ہے خلافت کی وجہ سے جناب شیعہ تو صرف تمام صحابہ کے ایمان کو ریجیکٹ کرتے ہیں سوائے تین صحابہ کے صحیح وہ تو کہتے ہیں کہ صرف تین کے علاوہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ نبی کریم اسلام کے ظاہری مثال کے بعد دیوبندی حضرت عمر کو مشرک کہتے ہیں وہ بھی مانتا ہی نہیں ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ باقی رہی حیرت عمر فاروقی اللہ تعالیٰ کرامت تو جناب بے شمار کرامت ہیں خط والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کئی بار سنا ہوگا سنا ہے یا نہیں سنا اس کے علاوہ چند آپ کو میں اور سنا دیتا ہوں پہلے خط والا سن لیں امیر المغمین حضرت عمر فاردی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مصر کے دریا نیل خوشک ہو گیا مصری باشندوں نے مصر کے گورنر عمر بن عاص حضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی اور یہ کہا کہ مصر کی تمام تر پیداوار کا دارو مدار کسی دریائے نیل کے پانی پر ہے اے امیر اب تک ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ جب کبھی بھی یہ دریا سوک جاتا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کمائی لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر, کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا کرتے تھے تو یہ دریا جاری ہو جائے کرتا تھا اب ہم کیا کریں گورنر نے جواب دیا ارمر رحمین اور رحمت اللّہ عالمین رحمت برادین ہمارا اسلام ہرگز ہرگز کبھی بھی اس بحرحمی اور ظالمانہ فیل کی یاد نہیں دے سکتا لہذا تم لوگ انتظار کرو میں دربار خلافت میں خط لکھ کر دریافت کرتا ہوں وہاں سے جو حکم ملے گا ہم اس پر عمل کریں گے چنانچہ قاصد گورنر کا خط لے کر مدینہ منورہ دربار خلافت میں حاضر ہوا امیر المومنین علی اللہ تعالی عنہوں نے گورنر خط پڑ کر دریا نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا جس کا مضمون یہ تھا کہ اے دریا نیل اگر تو خود بخود جاری خود ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر اللہ کے حکم سے جاری ہو جا امیر المن رضی اللہ تعالیٰوں نے اس خط کو کاسد کے حوالے فرمایا حکم دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے چنانچہ آپ نے فر... کے فرمان کے مطابق گورنر بسر نے اس خط کو دریائے نیل کی خشک ریت میں دفن کر دیا خدا کی شان کہ جیسے ہی امیر المن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دریا میں دفن کیا گیا فورن ہی دریا جاری ہو گیا اس کے بعد پھر خشک نہ ہوا اس کے بعد پھر خشک نہ ہوا یہ آپ کی کرامت ہے کسی کرامت ہے فاروق اعظم اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے اور سنیے امیر المومنین حضرت عمر فاروقی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نوجوان سولح کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا ہے فلا اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ یعنی جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں ولیمن خافا مکام عربی جنتان سورہ رحمان کی آیت ہے یہ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں اے نوجوان بتا رہے قبر میں کیا حال ہے اس نوجوان سولے نے قبر کے اندر سے آپ کا نام لے کر پکارا اور باآواز بلند دو مرتا جواب دیا کہ میرے رب نے یہ دونوں جنت مجھے عطا فرما دی سنی اور امیر فاروق اللہ فاروقی لشکر کا سفر بنا کر نہاون کی سرزمین میں جہاد کے لیے روانہ فرما دیا آپ جہاز مصروف تھے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی کے ممبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے نہاں یہ عشا فرمایا یا ساری الجبل یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف اپنی پیٹ کر لو حاضرین مسجد حیران ہو گئے کہ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نہاون میں مصروف جہاد ہیں مدینہ منور سینکڑوں میل کی دوری پر ہیں آج امیر مومنین نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا لیکن نہاون سے جب ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کا قاصد آیا تو اس نے خبر دی کہ میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہم کو شکست ہونے لگی اتنے میں ناگاہ ایک چیخنے والے کی آواز آئی جو چلا کا چلا یہ کہہ رہا تھا اے ساریا تم پہاڑ کی طرف اپنی پیٹ کر لو ہر ساری ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو امین مومن ہر فاروق اعظم ابھی اللہ تعالیٰ کی آواز ہے یہ کہا اور فورن ہی انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پش کر کے صف بندی کا حکم دیا اس کے بعد جو ہمارے لشکر کی کفاہ سے ٹکر ہوئی تو ایک دم اچانک جنگ کا پانچا ہی پلٹ گیا اور دم زدن میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو رون ڈالا اور اثاکر اسلامیہ کے کاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر باہر نکلا اور افاظ اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرایا اور سنیے آپ رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے دور میں ایک مرتبہ ناگاہ ایک پہاڑ کے غار سے ایک بہت ہی خطرناک آگ نمودار ہوئی جس کے آس پاس کی تمام چیزوں کو جلا کر راک کا ڈھیر بنا دیا جب لوگوں نے دربار خلافت میں فریاد کی تو امیر معمرین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے حضرت عمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر چادر مبارک عطا فرمائی اور شاہ فرمایا تم میری یہ چادر لے کر آگ کے پاس چلے جاؤ شناج حضرت تمیم دار اللہ تعالیٰ اس مقدس چادر کو لے کر روانہ ہو گئے جیسے ہی آگ کے قریب پہنچے وہ آگ بجھ دے اور پیچھے ہٹنے لگی یہاں تک کہ وہ غار کے اندر چلے گئی اور جب یہ چادر لے کر غار کے اندر داخل ہو گئے تو آگ بالکل ہی بجھ گئی اور پھر کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی اور امام الحمد نے اپنی کتاب ال شامل میں تئی فرمائے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا اور زمین زوروں کے ساتھ کاپنے ہلنے لگی عامر مومن حیرت عمر رضی اللہ تعالی جلال میں بھر کر زمین پر ایک درہ مارا ابلا نواز سے ترپت فرمایا اے زمین ساکن ہو جا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا آپ کا فرمانے جلالت نشان سنتے ہی زمین ساکن ہو گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, م... اللہ تعالی وبرکاتہ اور سنیے ہا تا بھیدم امیل مومنین فاروق اعظم اللہ تعالی نے سر زمین روم میں مجاہدین اسلام کا ایک لشکر بھیجا کچھ دن بعد بالکل ہی اچانک مدینہ منورت میں نہایت برن آواز سے آپ نے دو مرتبہ یہ فرمایا یعنی اے شخص میں تیری پکار پر حاضر ہوں یا اہل مدینہ حیران ہو گئے ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ میر موم ندی اللہ تعالی نے کس فریاد کرنے والے کی پکار کا جواب دے رہے ہیں لیکن جب کچھ دنوں بعد وہ لشکر مدینہ منورہ واپس آیا اس لشکر کا سفر سارا اپنی فتوحات اور اپنی جنگی کارناموں کا ذکر کرنے لگا تو امیر مومن رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ان باتوں کو چھوڑ دو پہلے یہ بتاؤ جس مجاہد کا تم نے دریا جس مجاہد کو تم نے زبردستی دریا میں اتارا تھا اور اس نے یا امراہ یا اما راہ یعنی اے میر امر میری خبر لیجئے پکارا تھا اس کا کیا واقعہ تھا سب سلار نے فاروقی جلال سے سہم کر تابتے ورف کیا مجھے اپنی فوج کو دریا کے پار اتارنا تھا اس لیے میں نے پانی کی گہرائی کا اندازہ کرنے کے لیے اس کو دریا میں اترنے کا حکم دیا چنانچہ موسم بہت ہی سرتا اور زوردار ہوائیں چل رہی تھی اسی لیے اس کو سردی لگ گئی اور اس نے دو مرتبہ زور سے یا امارہو یا امارہو کہہ کہ آپ کو پکارا پھر یکا یک اس کی روح پرواز کر گئی خدا گواہ ہے میں نے ہرگز ہرگز اس کو ہلاک کرنے کا ارادے سے دریا میں اترنے کا حکم نہیں دیا تھا جب اہل مدینہ نے سب کی زبانی اکثر سنا تو لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ امیر مومین ندی اللہ تعالی نے ایک دن جو دو مرتبہ یا لبائی کا ہو یا لبئی کا ہو فرمایا تھا حقیقت یہ اسی مظلوم مجاہد کی فریاد بکار کا جواب تھا جو میل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپلار کا بیان سن کر غز و غذب میں بھر گئے اور فرمایا سرد موسم اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھوکوں میں اس مجاہد کو دریا کی گہرائی میں اتارنا یہ قتل خطا کے حکم میں لیا تم اپنے مال میں سے اس کے وارثوں کو اس کا خون بہا ادا کرو اور خبردار آئندہ کسی سپاہی سے ہرگز ہرگز کبھی کوئی ایسے ایسا کام نہ لینا جس میں اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہو کیونکہ میرے نزدیک مسلمان کا ہلاک ہو جانا بڑی سے بڑی ہلاکتوں سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر ہلاکت ہے دیکھا آپ نے فاروق اعظم اللہ تعالیٰ کی نظر ولایات کو کرامات کی بات کریں جناب آپ نے صرف ایک کرامت کا ذکر کیا تھا اور سنیے کرامت روایت بادشاہ روم کا بھیجا ہوا ایک اجمی کافر مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا پتا پوچھا لوگوں نے بتا دیا کہ وہ دوپہر کو کھجور کے باغوں میں شہر سے کچھ دور کیلولہ فرماتے ہوئے تم کو ملیں گے یہ اجمی کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس پہنچ جائے یہ دیکھا کہ آپ نا چہرے چمڑے کا درہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر گہری نیند سو رہے ہیں اجمی کافر اس زائد تلوار کو نیام سے نکال کر آگے بڑھا کہ ابیل مومن رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر کے بھاگ جائے مگر وہ جیسے ہی آگے بڑھا بالکل ہی اچانک اس نے یہ دیکھا کہ دو شیر منہ پھاڑے ہوئے اس پر حملہ کرنے والے ہیں یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ خوفزدہ بد احشت سے بل کر چیک پڑا اس کی چیک کی آواز سے امیر المین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے اور یہ دیکھا کہ اجمی کافر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھر تھر کانپ رہا ہے آپ نے اس کی چیک اور دہشت کا سب دریا فرمایا تو اس نے سچ مچ سارا واقعہ بیان کر دیا اور پھر بلن آواز سے کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہو گیا اور امیر المین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ نہایت ہی مشفقانہ برتاؤ فرمایا اس کے قصور کو معاف کر دیا یہ ہے آپ کی کرامت اور ولید بن عبد الملک اموی کا دور حکومت میں جب روزہ منورہ کی دیوار گر پڑی اور بادشاہ کے حکم سے تعمیر جدید کے لیے بنیاد کھودی گئی تو ناگاہ بنیاد میں ایک پاؤنڈ نظر آیا لوگ گھبرا گئے سب نے یہی خیال کیا کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا پایا گس ہے لیکن جب اروا بن زبیر صحابی رضی اللہ تعالی عما نے دیکھا اور پہچانا کہ قسم کھا کر یہ فرمایا یہ حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کا مقدس پاؤں نہیں ہے بلکہ یہ امریکم ہے جو عمر رضی اللہ تعالی کا قدم شریف ہے تو لوگوں کی گھبراہٹ اور بے چینی میں قدر سکون ہوا ہے کرامت اس میں یہ ہے کہ اللہ کے اولیا صحابہ مقدس جسموں کو مٹ... مقدس جسموں کو قبر کی مٹی برسوں گزر جانے کے بعد بھی نہیں کھا سکتی بدن تو بدن ان کا کفن بھی مٹی میلا نہیں کرتی جب اولیاء کرام کا یہ حال ہے تو برا انبیاء کرام علیہ مثلاۃ والسلام کا کیا حال ہوگا وہ لوگ جن کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ نبی علیہ السلام نظی کریم اسلام نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن میں مل جاؤں گا معاذ اللہ تم کو اس بخاری شریف سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو بخاری تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو بخاری سمجھ میں نہیں آتی سنی اور آگے آپ کی کرامت روی بن عمیا بن خلف نے ابی المعمنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں, ہر... میں ایک ہرے بھرے میدان میں ہوں پھر میں اس سے نکل کر ایک ایسے چٹیل میدان میں آ گیا جس میں کہیں دور دور تک کھاس یا درک کا نام و نشان بھی نہیں تھا جب میں سے بیدار ہوا تو واقعی میں ایک بنجر میدان میں تھا آب ری اندازہ نے فرمایا کہ تُو ایمان لائے گا پھر اس کے بعد کافر ہو جائے گا اور کفر ہی کی حالت مر جائے گا اپنے خواب کی تعبیر سُن کہنے لگا کہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے میں نے یوں ہی جھوٹ موٹ آپ سے یہ کہہ دیا ہے آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا تو نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو مگر میں نے جو تعبیر دی ہے وہ اب پوری ہو کر رہے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمان ہونے کے بعد اس نے شراب پی اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو درہ مار کا سزا دی اس اور اس کو شہر بدل کر کے خیبر بھیج دیا وہ ظالم وہاں سے بھاگ کر روم کی سرزمین میں چلا گیا وہاں جا کر وہ مردود نسرانی ہو گیا اب مرتد ہو کر کفر ہی کی حالت میں مر گیا دیوبندی کہتے ہیں کہ نبی کو پانچ علوم کا علم نہیں ہے پانچ باتوں کا علم نہیں ہے ان میں سے ایک یہ بات ہے کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا فاروق یاد کی میں کیا بتایا کہ تو مسلمان بھی ہوگا مسلمان ہو کر تو کافر بھی ہوگا اور تیری موت, کفر کی حالت میں ہوگی جب اس شخص نے کہا تو کوئی خواب نہیں دیکھا تو آپ نے کہا ہم نے تعبیر بیان کر دی اور جو ہم نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا روح اللہ سنیے اب تو بن مسلمہ کہتے ہیں ہمارے قبیلے کا ایک وفد امیر المومنین حر عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی بارگاہ خلافت میں آیا تو جماعت میں اشتر نام کا ایک شخص بھی تھا امیر المومنین رضی اللہ تعالی انہوں اس کو سر سے پیر تک بار بار گرم, گرم نگاہوں سے دیکھتے رہے پھر مجھ سے دریا فرمایا کیا یہ شخص تمہارے ہی قبیلے کا ہے میں نے کہا جی ہاں اس وقت آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا ازول اس کو غارت کرے اس کے شر و فساد سے اس امت کو محفوظ رکھے امیر المومن رضی اللہ تعالیٰ کی اس دعا کے بیس برس بعد جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تو یہی اشتر اس باغی گروہ کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا کل کیا ہوگا نبی کو نہیں معلوم نبی کے گلام کو معلوم ہے سب صاحبہ نام کی تنصیب کھولنے سے کچھ نہیں ہوتا آواز میری آ رہی سب کے سب ہے نا گمسم بیٹھے میں چلے جناب اسی طرح ایک مرض حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ شام کے کفار سے جہاد کے لیے لشکر بھرتی فرما رہے تھے نا کہاں ایک ٹولی آپ کے سامنے آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انتہائی کراہت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا پھر دوبارہ یہ لوگ آپ کے رو برو آئے تو, پھر تو آپ نے منہ پھیر کر ان لوگوں کو اسلامی فوج میں بھرتی کرنے سے انکار کر دیا لوگ آر رضی اللہ تعالیٰ کے طرز عمل سے انتہائی حیران تھے لیکن آخر میں یہ تجیبی بھی تھا جس نے اس واقعے سے بیس برس بعد حضرت عثمان غنی عدی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار سے شہید کیا اس طولی میں عبد الرحمان بن ملجم مرادی بھی تھا جس نے اس واقعے سے تقریباً چھبیس برس بعد حض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار سے شہید کر ڈالا دیکھا نگاہ فاروقی اور سنیں جناب فاروق آدم نبی اللہ تعالی کی کرامت سنے اور ہمسی کا بیان ہے جبر مومن ہاد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ عراق کے لوگوں نے آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر کو اس کے منہ پر کنکریا مار کر اور زلیل رسوا کر کے شہر سے نکال دیا ہے تو آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خبر سے نہایت رنج قلق ہوا آپ بے انتہا غزلناک ہو کر مزے نبوی علا صاحب علیہ وسلم میں تشریف لے گئے اور اسی غیر وضب کی حالت میں آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی لیکن چونکہ آپ فرط غصب میں مسترد تھے اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو نماز میں سہو ہو گیا آپ اس رنج و غم سے اور بھی زیادہ بےتاب ہو گئے انتہائی رنج و غم کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی کہ یا اللہ زل قبیلہ کے لونڈے حجاج بن یوسف سخفی کو ان لوگوں پر مسلط فرما دے جو زبانہ جاہریت کا حکم چلاک کر ان علاقیوں کے نیک وبد کسی کو بھی نہ بخشے. چنانچہ کی دعا قبول ہوئی عبد بن مروان اموی کے دور میں حجاج بن یوسف سخی عراق کا گورنر بنا اور اس نے عراق کے باشندوں پر ظلم و ستم کا ایسا پہاڑ توڑا کہ عراق کی سرزمین بلبلا اٹھی حجاج بن یوسف سخفی اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس نے جن لوگوں کو رسی نے باندھ کر اپنی تلوار سے قتل کرا ان مقتولوں کی تعداد ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ ہے اور جو لوگ اس کے حکم سے قتل کیے گئے ان کی گنتی کا تو شمار ہی نہیں ہو سکا حید ابن لہیا محدث نے فرمایا جس وقت امیر المومنی علی اللہ تعالیٰوں نے یہ دعا مانگی تھی اس وقت حجاج بن یوسف سختی پیدا بھی نہیں ہوا تھا یہ چند کرامات حد فاروق اعظم ولی اللہ تعالی عنہوں کی تھیں جس میں کئی امور آپ نے ملاحظہ کرے دیکھا جائے تو ہر ہر بات ہر ہر کرامت سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے <تصفح> وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وبر اور کوئی ایسے بھائی سوال دیکھیں آپ نے تو ایک کرامت کا ذکر کیا تھا ہم نے کتنی کرامت فاروقی رضی اللہ تعالیٰ اور ایک سے بڑھ کر ایک جی جناب کیوں نہیں جانتے فاروق فراز بھائی کوئی نئے یہاں کے نہیں ہے کاسم بھائی یہ آپ کو جانتے ہوں گے آپ شاید بھول گئے ہوں شاید ان کو لیکن یہ آپ کو جانتے ہوں گے میرا مانگ یہی ہے کہ جانتے ہوں گے کیونکہ یہ بھی کافی پرانے چاول ہیں اچھا آئے سوانا بھائی تو انشاءاللہ اور کچھ احادیث مبارکہ آپ کی فضیلت میں انشاءاللہ سنیں گے جسے علامہ شیخ الاسلام احمد بن حجر اشافع مکی رحم اللہ تعالی عہن السوائق المحرکہ میں نقل کرا ان شاء یہ چند احادی سے کرامات تو آپ نے دل خوش, کو خوش ہو گیا فاروق اعظم وزی اللہ تعالی کی ان کرامات کو پڑھ کر اور سن کر آجان جانا چوبیس